اور وہ اس میں چلاتے ہوں گے اے ہمارے رب ہمیں نکال کے ہم اچھا کام کریں اس کے خلاف جو پہلے کرتے تھے اور کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی تھی جس میں سمجھ لیتا جسے نہ ہوتا اور ڈر سننی والا تمہارے پاس تشریف لایا تھا تو اب چکھو کے ظلموہے کا کوئی مددگار نہ ہو